بستیوں والے آمان و ایمان لے آتے وطو اللہ کا تقوی اختیار کرتے اللہ فتح نا علیہم تو البتہ ہم کھول دیتے ان پر برکات من سماعی آسمان سے برکتیں ولردی اور زمین سے ولیکن کا ضبو لیکن انہوں نے جٹلایا فاخذ نہ پس ہم نے ان کو پکڑا بما کار میں اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے آفا امینہ تو کیا پس بے خوف ہیں اہل القرا بستیاں والے ایں یہ کے آئے ان کے پاس ب سونا ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت بحم نائمون حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہوں آوا امینہ کیا اور بے خوف ہیں اہل القرا بستیوں والے این یہ کے آئے ان کے پاس بہ سنا ہمارا عذاب ذہن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 بقال المالاً قومی فرآون اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے آتا رو موسا و ہو کیا تو چھوڑ دیتا ہے موسا کو اور اس کی قوم کو دو فل عردی تاکہ وہ زمین میں فساد بھی با کریں و ادارہ کا و اعلی کا اور چھوڑ دیں تجھ کو اور تیرے الہ کو قال اس نے کہا سن قتلو ان ان قتل و ہم عن قریب ہم عن قریب قدر کریں گے ان کے بیٹوں کو و نسطہ نساں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 قال कहा اغير الله ابغيكم الهہ کہ اللہ کے علاوہ میں تمہارے طوروں کوئی الہ ہوا ہوا فضلكم على العالمين اور اس نے تم کو فضیلت دی ہے جہانوں پر واذا نجيناكم من ال فرعون اور جب ہم نے تم کو نجات دی ال فرعون سے وہ یسومونكم یذخاتت تم کو سوء العذاب کی برائی یقتلون وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو و يستحيون نساءكم اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو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 بدلا دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے قوم موسیٰ من بعد ہی من وہ نہیں دیکھتے اللہ کہ وہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرتا بالا یہ بھیلا اور نہ ہی ان کو ہدایت دیتا ہے راستے کی کام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 اور اور رحم کر وانتا خیر اور تو تو والوں میں سے بہترین ہے وقتب لنا فی حاضی دنیا اور تو لک دے ہمارے لیے اس دنیا میں حاصل وکلآرتی اور آخرت میں ان نا ہدنا کا بے شک ہم ہدایت پائے ہیں تیری طرف کالا کہا آزادی میرا آداب اسی بو بھی ہی میں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 وہ ذات یا جس کو وہ پاتے ہیں مکتوب لکھا ہوا اپنے پاس فی تورات میں بل اور انجیل میں منع کرتا ہے برائی سے یہ بات ہی اور حلال قرار دیتا ہے ان کے لیے چیزیں زہ چیزیں کا اور حرام کرتا ہے ان پر خبیص چیزیں وہ یادا اور اتارتا ہے ان سے اس